سورہ عذاب کے آخر میں امانت کا بیان تھا اس صورت کی ابتدا میں امانت کے جوز اعظم یعنی کس کا بیان ہے توحید کا دوسرا رابطہ باہر الرحیم الغفور کو وقان اللہ قرآر رحیمہ سے ہے خلاصہ سورہ سبا مرکزی مضمون نفی شفیع شفاط توحید پر چار در لکلیہ ایک دلی نقلی ایک دلیل, نکلی, ایک دلیل چار شبہات کا ازالہ آٹھ طریقہ ہے تبلیغ اشارہ تقریبات زجرات اور شکوے اچھا جی یہ واہ و رحیم الغفور آگے کھڑا ہوا ہے وہ آ رہا ہے اس کو پہلے سے ہے اچھا جی الحمدللہ یہ دعویٰ ہے جی الحمدللہ للہ دعویٰ ہے اور یہاں لکھ لو استحقاق الحمد حمد فی الحال اللہ اس دنیا کے اندر بھی حمد کے مستحق ہیں اس دنیا میں بھی اللہ حمد کے مستحق ہیں ساری حمدے اس کے لیے ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے استحقاق الحمد فل ہال حال دنیا دنیا بھی تمام دنیا میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لکھا جی استحقاق الحمد فی الحال یہ دعویٰ ہے اللہ دی لہم سماوا دلی لکوی نمبر ایک وہ اللہ جس کے ملک میں ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں وہ چیزیں زمین میں ہیں واہ الحمد فی الاخرہ پہلے حمد کیا تھی دنیا کے اندر اب حمد کس میں آئے تو والمد فی کے ساتھ لکھو نا استحکاق الحمد فلم عالم دنیا میں بھی اللہ تعالی حمد کے مستحق ہیں اور عالم آخرت میں بھی حمد کے مستحق اللہ ہی ہیں اور کوئی نہیں اسرے فرما والحمد خبر مقدم ہے نا فائدہ ہست کا دے گا خاص اس کے لیے تعریف ہے آخرت کے اندر استحقاق الحمد فلم آخرت میں بھی کیسے بہشتی جب بحشت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی تعریف کریں گے یا نہیں اب دیکھو تین جملے میں آپ کو سناتا ہوں للہ اللہ للہ الزیحذ لہذا یہ کون کہیں گے بہشتی الحمدللہ للہ اللہ اضہب ال آزانت. یہ بہشتی کہیں گے الحمد اللہ سادہ کا یہ قرآن پاک میں ہے یہ کہ بہشتی کہیں گے تو آخرت کے اندر بھی ہم لکھش میری خاص ہوئی اللہ کے لیے واہ الحکیم الخبیر وہ حکمت والے ہیں اور خبیر ہیں اب آگے خبیر کی تفسیر ہے یال جو تفسیر خبیر اللہ حکمت والے ہیں خبردار ہیں ایسے خبیر ہیں کہ جانتے ہیں جو کوئی داخل ہوتا ہے زمین میں بھائی زمین میں بارش جاتی ہے نہیں جی؟ پانی جاتا ہے بارش جاتی ہے بما یخر جمعنہ اور جو کوئی نکلتا ہے زمین سے کا نکلتے ہیں کہ نباتات بارش اندر گئی بیج اندر گیا اور باہر کا نکلے نباتات اور جو کوئی نکلتا ہے اس وما جنزلوں اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے آسمان سے کیا اتر رہے ہیں فرشتے آکام ہما یارجفیحہ اور جو کچھ چڑھ رہے ہیں آسمان کے اندر کیا چڑھتے ہیں جی وہی ملائکہ بھی اعمال بھی اور وہی مہربان ہیں بخشنے والے وکال کافر شکوہ یہ منکرین قیامت کا شکوہ ہے کا का, نے نہ آئے گی ہمارے پاس قیامت مت کل بلا جواب شکوا آپ فرما دیجئے کیوں نہیں قسم رب میرے کی ضرور آئے گی تمہارے پاس قیامت مت آگے عالم الغائب مجرور ہے نا اس صفات کس کی ہے جی ربی کی کسم میرے رب کی جو کہ عالم الغائب ہے اور دلیل عقلی نمبر دو لکھو جو کہ عالم آئے گا. کافر کہتے کہ قیامت نہیں آئے گی کیوں کہ ہم مر جائیں گے ذرہ ذرہ ہو جائیں گے بکھر جائیں گے کون جمع کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں کیا ہوں عالم الجھ سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے میں جمع کروں گا نہیں پوشیدہ اس سے برابر ایک ذرے کے آسمانوں میں نہ زمین میں نہ چھوٹی چیز ذرے سے نہ بڑی چیز اللہ فی کتاب مبین مگر کس کے اندر ہے لوہے محفوظ کے اندر ہے لکھو جی حکمت وکو ڈبل قیامت. قیامت. قیامت کیوں کام اور یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے او قوم پہلے کھڑا ہوا ہے دیکھ رہے ہو بلا بھر لین اس کے متعلق ہے جان مجھو قیامت ضرور آئے گی تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے عمل کی اچھے ثواب کا بدلہ یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش اور اس کے کریم ہے بلدین صوفی آیاتنا یہ وعید ہے کفار کے لیے اور جو دوڑتے پھرتے ہیں فی ابتا آیاتنا آیاتنا سے پہلے کیا معذوف ہے ہماری آیتوں کو باطل کرنے کے لیے ابطال اور جو لوگ دوڑتے پھرتے ہیں ہماری آیات کو باطل کرنے کے لیے اس نیت سے کہ ہرانے والے ہیں ان کے لیے عذاب ہے لیکن ذرا غور کرنا یہ نقطہ سمجھو جی نہوی لحاظ سے عذاب رجن کا ہے وہ مجرور ہے آگے علیم کیا ہے وہ تو مرفو ہے تو ترکیب کا بنے گی اور کرنا ذرا عذاب موصوف علیم اور اس کی صفت ہے میر رج کو بعد میں اس کا معنی کرو کیا معنی یوں ہوگا ان کے لیے عذاب ہے درد سخت عذاب کے نو سے رج کا معنی کیا کرو گے سخت عذاب ان کے لیے عذاب دردناک ہے سخت عذاب کے ناؤ سے ور اللہ دلیل نقلی از اہل کتاب یرابن یا ہے و اللہ اب علم فائل لکھو ترکیب پہلے سمجھ لو یرا فیل اللہ کیا ہے بھائی اور دوسرا آگے اللہ یہ مفول اول کو او ہوب الحق کا اس حق کے نیچے کا لکھو مغول ثانی لکھو یہ مفول ثانی ہے اس لیے منصوب ہے اور ہوبا کیا بنے گا تم بتاؤ ضمیر پس اب معنی کرو جی اور جانتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم کو اہل کتاب پہ کہ اللہ جی ان علیہ وہ کتاب جو اتاری گئی ہے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے کیا ہے جی حق کتاب ہے سچی کتاب ہے اب ترکیب بھی سمجھ آ گئی مطلب بھی سمجھ گا اور ہدایت دیتی یہ کتاب طرف راستے اس ذات کے جو غالب ہے تاریخ کیا ہوا ہے وکال الزین کاف الشکوہ منقری نے اور کہا کافروں نے کیا دلالت کریں ہم تم کو اوپر ایسے مرد کے جو عجیب خبر دیتا ہے تم کو تو کون سی یہ خبر کہ جب ریزہ ریزا کیے جاؤ گے تم بالکل ریزہ کیا جانا بے شک تمبت پیدا ہے جدید ہو ہوگے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل ریزے ہو جائیں پھر پیدا ہوں غلط ہے افطرا اللہ قاضیبا افطرا سلم کا جی آفطرا کیا حمزہ استفام علیحدہ ہے افطرا وہ حمزہ وصلی تھا گر گیا یا تو اس نے بہتان باندھا کسدن اللہ کے اوپر جھوٹ کا ام بھی جنہ یا کسدن تو نہیں جھوٹ بولا اس کو جنون ہے کیا ہے اور مجنون آدمی جو ہے نا جو بات کرتا ہے کستن کرتا ہے یا اس کو جنون ہے بلزین جواب شکوہ ہے اور جواب الزامی ہے جواب شکوہ اور جواب الزام۔ فرمایا میرے محبوب کو کیا کہہ رہے ہیں مفتری یا مجنون یہی کہتے ہیں نا کہ یا مفتری ہے یا مجنون ہے میرا محبوب نہ مفتری ہے نہ مجنون ہے دراصل یہی لوگ عذاب کے اندر ہیں گمراہی کے اندر ہیں سمجھے اور جو عذاب کے اندر گمراہی کے اندر ہوتا ہے نا اس کو اچھا بھی برا نظر آتا ہے اس کو اچھا بھی برا اور جیسے سپرا ہو کسی کو آپ حلوہ کھلائیں اس کو تو سفرا والے کو حلوہ کا نظر رہے گا کڑوا دیں یہ جواب شکوہ ہے اجمالی بلکہ وہ لوگ جو نہیں مانتے آخرت کو کس کے اندر ہیں عذاب کے اندر ہیں اور کس کے اندر ہیں گمراہی دور کے اندر ہیں تو جو عذاب کے اندر مبتلا ہونا اور گمراہی کے اندر ہو اس کو سچا بھی کا نظر آتا ہے کہ جی؟ مبتلی نظر آتا ہے سمجھے جی جو نظر آتا. خود عذاب میں مبتلا ہے ان کا دماغ خراب ہے آ فلم ذرا جواب تفصیلی وہ جواب کیا تھا جی اجمالی جواب تھا کہ حضور کو جو مفتری کہتے ہیں یا مجنون کہتے ہیں اصل ان کا اپنا دماغ خراب ہے یہ گمراہی کے اندر ہیں عذاب میں اب جواب تفصیلی یہ ہے ڈبلو دیکھو شہید تم چلتے ہو آسمان زمین تمہارے آگے پیچھے ہے یا نہیں ہر وقت دیکھتے ہو آسمان کو زمین کو اس کو کس نے بنایا اور اللہ نے بنایا ہے نہیں تو جب اتنے عظیم اجسام کو اللہ نے بنایا ہے ابتدا سے تو تمہارے دوبارہ لوٹانے پہ قادر نہیں ہے یہ تفصیلی جواب ہے آ سمجھ اور یہ یاد رکھنا اگر تم اپنی ضد کے اوپر رہ گئے نا قیامت کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بھی عذاب بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کیا بنا دے گا یہ زمین نعمت ہے نا ماں ہے ہماری پھر اس میں دھنسا دے گا کیا کر دے گا غرق ہو جائے گا اسی طرح آسمان بھی نعمت ہے اللہ اس کو عذاب بنا دے گا آسمان سے ٹکڑے گریں گے عذاب کے تو میرے محترم جو قومیں میں اللہ کے آکام سے روح گردانی کرتے ہیں نا ان کے لیے نعمت کا بن جاتی ہے عذاب یہ پانی ہمارے لیے نعمت ہے نہیں لیکن اب کیا بنا ہوا ہے ہر جگہ عذاب نعمت بھی عذاب بن جاتی ہے خواہ نعمت آتا ہے قوم کے لیے کیا بن گئی عذاب بن جاتی ہے یہ بیٹے ہمارے لیے نیم آتا لیکن بدماش لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بیٹے بدماش بن کے ان کے لیے کیا بن جاتے ہیں باپ کو قتل کر دیتے ہیں جب نہیں کہاں پہنچ گئے دی کہ جواب تفصیلی کیا نہیں دیکھتے طرف اس چیز کے جو آگے ان کے ہے اور پیچھے ان کے ہے وہ کیا ہے میں نے بیان یہ آسمان اور زمین تم جہاں ہی چلو آگے پیچھے کیا ہوتا ہے آسمان اور زمین ان نشان تخویف دنیاوی اگر ہم چاہیں تو ان نعمتوں کو تمہارے حق میں کا بنا دیں عذاب اگر چاہیں تو دھسا دیں ہم ان کافروں کو زمین کے اندر یا گرائیں ان کے اوپر ٹکڑے اس کے آسمان کے تباہ ہو جائیں بے شک اس دلیل کے اندار البتہ نشانی ہے قدرت کی ہر اس بندے کے لیے جو انعابت کرنے والا ہے عبد منیب جب عبد منیب کا ذکر آیا تو آگے عبد منیب کے نمونے ہیں کس کے نمونے ہیں جی اب دیکھو دعود علیہ السلام ہو گئے سلیمان علیہ السلام ہو گئے یہ کیا ہیں جی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 www.shahiday